صحمن الحیمہ الحمد اللہ وحمد اللہ من صلی علی محمد, و علی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبِ حضرت معصومہ میں موجود تمام ممبرس اور تمام خارانہ گرامی اور ساتھی باقی تمام سامعین خارن گرامی کو شموسن السلام عرض کرتے ہیں شکاوت سلسلہ دراص درس نمبر چوبیس اور صفحہ نمبر اڑتالیس اور پیس اور سطح نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے یہ در اور یہ درج جو ہے نماز کے اہم ترین رکن میں سے کرعت ہے قرات کے بارے میں یہ یہ درج ہے اور کرات سے مراد کیا ہے قرآ عربی زبان میں پڑھنے کے معنی میں ہاں جی لیکن مدلہ کے پڑھنے کے معنی میں کسی بھی چیز کے پڑھنے کے معنی میں ڈکشنری کے لحاظ سے لغات کے لحاظ سے لیکن جب نماز کے اندر جب کرعات کا لبس آتا ہے تو مراد یہاں پر پہلے دو رکتوں میں پہلے دو رکتوں میں جیسے زہراصر کے پہلے دو رکعت مالو عیشہ کے پہلی دو رکعت اور صبح کے دو رکت ہیں ان میں جو ہے جب آپ کھڑا ہے تو اس بات الحم شریف کے بعد ایک صورت کا پڑھنا عالم شریف بھی پڑھنا اس کے بعد ایک صورت کا پڑھنا اس مجموعی عمل کو عالم شریف پلس ایک سورا اس عمل کو خرات بولتے ہیں یعنی ایک مکمل سورا ایک پڑھنا اور عالم شریف پڑھنا اس کو اس پڑھنے کو خرات بولتے ہیں مخصوص چیز کا پڑھنا ہے اب یہاں پر نماز میں تو یہ بھی نماز کے ارکان میں سے بڑے ارکان میں سے ہیں اور اس کو آپ آمدن چھوڑیں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگا اس لیے اس کے بارے میں تفصیلی حکم بیان کریں تو جہاں سے المانا عمل قیرات و بحر قیرات اقرات کیا چیز ہے نماز کے اندر جو کہ رکن ہے تو یہ الفاظ تو ایک الحم شریف کا پڑھنا وہ صورت ایک صورت کا سورہ کا پڑھنا معاح الحم شریف کے ساتھ ساتھ یعنی ہاں یہ جی الحم شریف پڑھنا اور ایک صورت کا پڑھنا ساتھ ساتھ اور یہ پڑھنا جو ہے کانت واجب تطن اور یہ اس دو کا پڑھنا واجب ہے پھر رق ات فرض صبح صبح کی دونوں خرط نمازوں میں دو رکعتوں میں دونوں رکعتوں میں پھرت رکتین سے دو رکت دو رکتوں میں فرض صبح صبح فرض کے صبح کے فرض کے دو رکتوں میں یعنی دونوں رکتوں میں اچھا عالم شریف کے ساتھ جو ہے فاخ سرت کا پڑھنا اس کے علاوہ ولولا نے اور پہلے دو رکتوں میں من الفرض کلیہ باقی تمام فرض نمازوں کے پہلے دو رکتوں میں علام شریف کے بعد ایک سوراج کا پڑھنا یہ واجب ہے اور ارکان میں شامل ہے نماز کی تو یہ جو ہے ہم نے خاص رہنا ہے پہلے دو رکتوں میں ہاں ایک تو صبح کے دونوں رکتیں ہیں دو ہی رکتیں باقی جو چار نمازیں ہیں ان سب کے پہلے دو رکتوں میں الحم شریف کے بعد ایک سورت کا پڑھنا ہاں ایک مکمل صورت کا پڑھنا واجب ہے اور یہ نماز کے ارکان میں سے اب اسی سلسلے میں ہیں اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ یجوفیہ اور اس قرآد کے اندر الحم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک سورا پڑھیں گے تو واجب ہے اس میں <coughs> ترتیل و ترتیب و یہ تینوں چیزیں اس کے اندر واجب ہیں ترتیل عربی زبان میں جو ہے اس کا مراد یہ ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی اس کو صحیح مخراج اور صحیح حرف کے جو صفات ہیں اس کو اس کو خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور یعنی دوسرے الفاظ میں قرآن کو صحیح عربی لو لہجے میں پڑھنا ہے اس کو ہم ترتیل کہہ سکتے ہیں جتنا ہو سکے صحیح لہجے میں ہر حرف کے نکلنے کا یقینی بات ہے ہاں الگ الگ جگہیں ہیں ہاں جی تو ان کو خیال رکھ کر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو یہ ہے ترتیب اور ساتھ ہی جہاں جہاں رکنا ہے وہاں رک جائیں ہاں جی رک جائیں تو ہم فرماتے ہیں تر ترتیل کی تاریخ میں فرماتے ہیں جو, جو اس کے تجوید الحروف و حفظ الوقوع فرمایا حروف کو صحیح ادا کرنا اور جہاں جہاں رکنا ہے وہاں بھی رکنا ہاں جہاں سے آیت ختم ہو جاتی ہے ہاں جی ہاں واقف کے لیے واقف لازم لکھا ہوتا ہے تو جتنی بھی رہنمائی قرآن پڑھتے ہوئے کی جاتی ہیں دونوں ان سب کو خیال رکھنا تو ترتیب کے حاصل جان یہ ترتیل یعنی صحیح لب و میں پڑھنا اور قرآن کو صحیح پڑھنا علم صلی کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ترتیل ہے ہو سکے تو تجوید کے ساتھ پڑھیں ہاں جی اور جو ہیں ترتیب سے مراد یہ ہے وہ ترتیب اور پھر نماز کی اس قرارات کے اندر ترتیب اب اس ترتیب سے کیا مراد ہے اس ترتیب سے جو ہے یہ مراد ہے ایک ترتیب سے یعنی سر کہاں ہاں جی, کہا جی. قرآد میں ترتیب مرادی ہے پہلا حال قدمی پہلا عالم شریف پڑھیں اس کے بعد دوسرا سرا پڑھیں ایک اس کا یہ مراد ہے اور ساتھ ہی ترتیب کا یہ بھی مراد ہے کہ وہی آپ نے الحم کے اندر جتنے آتے ہیں سات آتے ہیں تو آیت نمبر ایک الگ ہے دو الگ تین الگ تو قرآن میں جیسے لکھا ہوا ہے سورہ رونگی ترتیب ہاں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین اسی ترتیب سے پڑھنا ہے ان کو اوپر نیچے کر کے نہیں پڑھنا ہے ہاں الحمد للہ الرحمن الرحم غیر المعوبِ علیہ الرحمن الرحیم کر کے اوپر نیچے کر کے اپ ڈاؤن کر کے نہیں پڑھنا ہے جیسے قرآن باغ میں عیت نمبر آیت و عائد لکھا ہوا ہے پہلی آیت پھر دوسرے آیت پھر تیسرے آیت پھر چوتھی آیت علم شریح کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے اور عالم شریف کے بعد جو بھی سورہ پڑھیں گے اس کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے تو یہ بھی ایک ترتیب ہے ہاں جی ان دو ترتیبوں کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کیونکہ ان دونوں کو خیال نہیں رکھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ترتیب ہمارے حقے میں ہمارا عام علماء اس سے نہ باقی آسنت علماء اس ترتیب کو خاص طور پر وہ لو دیتے ہیں مین قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب ہے سولہ نمبر ایک سے لے کر سولہ نمبر ایک ہیں تو محر الخذ ہم لوگ آخری صورتیں پڑھتے ہیں تو محنت پہلے ہے قلوالہ آباد میں ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں ترتیب میں یہ بھی آتے ہیں کہ آپ جب بھی علم کے بعد سورہ پڑھیں گے تو پہلی رقم میں اگر آپ نے یہ پڑھا ہے پھر دوسری رقم میں اس سے پہلے کی صورتیں نہ پڑھیں بلکہ اس کے بعد کی کوئی بھی سورہ پڑھ لیں پہلے کی صورتیں نہ پڑھیں اس کو بھی لازم کرا دیتے ہیں لیکن یہ سورہ جو ہے جہاں تاہم سمجھ میں آتا ہے یہ لازم نہیں ہے اگر کوئی خیال رکھیں تو اچھی بات ہے تو جن کو آ ذہن میں ایسا یہ بات ذہن میں رہتا ہے میں قرآن باقی آخری پاروں گی جیسا ہمارا بے میں وہ اسی ترتیب سے دیا اللہ کو متقاصر ہے اس کے بعد والا سر ہے اس کے بعد جو سر ہے لکھ لحمہ زائیں اسی ترتیب سے ہیں تو اسی ترتیب سے یعنی پہلی رکعت میں آپ نے پہلے جو زو پہلے اس کو پڑھیں دوسری رقص میں جو شراب بعد میں اس کو پڑھیں اس ترتیب کو بھی خیال رکھیں اگر کسی کے ذریعے صورتیں ترتیب سے یاد ہو تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے امن لازمی طور پر جو ترتیب ہے وہ الہم کو پہلے پڑھنا صورت کو بعد کو پڑھنا یہ مراد ہے دوسری بات آیتوں کی جو ترتیب ہے ہر صورت کے اندر آیت کی جو ترتیب ہے وہ مراد ہے اس کو تو ہر صورت میں آپ نے خیال رکھنا ہے ان دو صورتوں میں آپ نے خیال نہیں رکھا تو آپ کی نماز باتیں لے باقی جو ہیں صورتوں کی جو ترتیب ہے قرآن ہاں باقی اس کو خیال رکھیں تو اچھی بات ہے جو رکھ سکتے ہیں جن کو ذہن میں ہے وہ خوب رکھیں اچھی باتیں ہے جتنا ہم چیز کو جامع کریں چوتھی تیسری چیز موالات اور نماز کے کے اندر موالات بھی لازم ہیں واجب ہیں موالات سے مراد یہ ہے ایک تو الحما نے پڑھ لیا اس کے بعد جو ہے بلا وقوعہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ پڑھ لیں یہ موالات سے یہ بھی مراد ہیں سات موالات سے آتوں کے اندر جو ترتیب ہے من عالم شریف کے اندر جو ایک آت کے بعد سے آتے ہیں ان کو بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کافی دیر چپ نہ رہیں اس کے بعد بیچ میں کوئی اور چیز نہ پڑھیں بلکہ ہاں جو بھی سراح پڑھیں اسی کی آیتوں کو یہ کے وادے دیگر پڑھیں علم شریف پہلے پڑھیں اس کے بعد جو سراح پڑھنا ہے بیچ میں کے فکے جو ہے پڑھیں آیات جب پڑھ رہے ہیں الحمدریف ساتھ آئے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا پڑھیں پھر جو بھی شرح پڑھیں گے اس کو بھی ایک کے بعد دوسری اس کے آئے پڑھیں ہاں بسم اللہ پڑھ کے پھر علوالہ پڑھنا آپ نے بسم اللہ پڑھلا الوالا پڑھ کے پھر کافی دیر چوب رہے ہیں ابھی میں کوئی اور چیز پڑھیں نہ یہ چیزیں جائز نہیں ہے ہاں جی بلکہ آپ نے آیات کی جو ترتیب ہے اس کو ایک حادثے اگر آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں بیچ میں کوئی وفا نہیں کرنا ہے جو بھی سورہ پڑھیں گے ہاں ایک تو علم پڑھنے کے بعد سورہ پڑھنا ہے بیچ میں کوئی وفا نہیں کرنا البتہ مخصوص ایک بات آپ بعد میں آ رہا ہے امام کھیلے ورنہ جو ہے اور کوئی ہم لوگ وفا نہیں کریں گے یہ ہو گیا جو ہے میں واجف ہے ترتیل ترتیب اور موالات ان تینوں کی آپ کو توضیع ہو گئی پھر فرماتے ہیں و اللہ بھائی اس بات میں یہ کوئی مفید بات نہیں ان نہ یہ کہ یہ قرآد بھی علام صلی اللہ کا پڑھنا پہلے دو رختوں میں من الظام الارکان نماز کے بڑے بڑے ارکان میں سے ہاں جی فلاح اسی وجہ سے بڑے ارکان میں ہونے کی وجہ سے فلاح صحیح ہو ایک آدمی بالکل صحیح سالم ہے القادر اور وہ علام صرح پڑھ سکتے ہیں اس کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں اس کی زبان میں کوئی لغنت نہیں ہے قیاد بھی ہے حاضر بھی ہے پھر سیاحت اور وقت میں بھی گنجائش ہے وقت تنگ نہیں ہے کوئی ہنگامی حالت نہیں ہے وقت میں بھی گنجائش ہے یہ سب ہوتے ہوئے ہاں وہ صحیح سالم بھی ہے قدرت بھی رکھتے ہیں پڑھنے کا یاد بھی ہے اور وقت بھی ہے تو پھر اس کے باوجود تارہ کہا اس نے پوری قرآد کو چھوڑ دیا الحم صلی دونوں نہیں پڑھا اب تارہ کا باز آ یا اس میں سے باز کو چھوڑ دیا الہم کو بڑا سوریہ کو نہیں پڑھا سورے کے بڑا الہم کو نہیں پڑھا یا الحم کا کچھ ایسا پڑھ لیا سورے کا کچھ ایسا پڑھ لیا آمدن ایسا کر لیا تو پوری قرات چھوڑ دیا یا بعض ایسا کو چھوڑ دیا آمدن بطلا صلا ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہے اللہ تعالیٰ کا بازار لیکن اگر اس نے چھوڑ دیا بعض اخراط کو میں سور کو الحمد لل سورے کے کچھ ایسا اس نے رہ گیا ہاں سورہ سرہ پورا نہیں پڑھنا کوئی آیت رہ گئی ایک سرح کے اندر سے ہاں جی جہلن جہلت کی وجہ سے اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ ہے اس وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل یہ آیت بھی اس سورہ کا حصہ ہے اس جہلت کی وجہ سے اگر اس نے ایک چیز رہ گیا وہ تو اللہ ہم تب تو صلاح ہو ناقص حتو باطل نہیں ہے صلاح اس کی یہ نماز جو کہ ان ناخذ ناقص ہے اس میں وہ آیت نہیں پڑھانا رہ گیا جہالت کی وجہ سے رہ گیا لیکن اس کی نماز باطل نہیں اس کا اثر و نماز نہیں پڑھنا پڑے گا لیکن جو آیت رہ گیا اس کے ثواب سے وہ محروم ہو گیا حساب نے اس کو ناقص کہا ہے مار پھر بسم اللہ کے بارے میں حضرت شادی چونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے عالم اسلام کے اندر بسم اللہ کے بارے میں علیہ سنت برادری میں سے کچھ لوگ جو ہے بسم اللہ کو صورت کا جز نہیں سمجھتے ہیں الحم کے علاوہ باقی صورتوں کو جو الحمد سمجھتے ہیں الحم کے علاوہ باقی صورتوں کو جوز نہیں سمجھتے, ہیں نہیں سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے اللہ ہر شرح کا جھوس ہے ہر شرح کی ایک مستقل آیت ہے ہاں تو اس لیے جو ہم نے اس کو ہر صورت میں پڑھنا ہے لہٰذا شاست فرماتے ہیں وم اللہ یار جو شخص نہ جانے ہاں اس کا عقدہ احسان نہ ہو بسم اللہ تعالیٰ بسم اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو شخص نہ جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو من الفاتحہ سر الم شریف کا بھی جز نہ سمجھے اور من کلِ اور باقی تمام صورتوں کا بھی جز نہ سمجھے ہاں جی نہ سمجھے اللہ برأۃ سع سر برأۃ کے سر توبہ سازر جولہ سرہ برآب سانجر تھا دسواں بارے میں اس سورے میں بسم اللہ خود قرآن کے اندر نہیں ہے لہٰذا اس سورے کے علاوہ باقی الحم شریف اور باقی صورتوں کا جو شاعر بسم اللہ کو اس کا سے نہ سمجھے اس کا اقدار نہیں ہے یہ جز ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں جوز نہ سمجھنے کہ سر میں شاطر فرماتے ولا کہنا اگروا اگرچہ وہ اس کو پڑھتا ہے لیکن جز سمجھ کے نہیں پڑھتا فرماتے ہیں کہاں صلاح تو ہے اس کی نماز تو اسی شاخ کی نماز ناقص ہے حضرت ہیں بسم اللہ کے بارے میں آج خاص حساس ہے بسم اللہ کو جس سمجھ کے پڑھنا لازم ہے بسم اللہ کو سورہ ابارات کے علاوہ باقی تمام سلوتوں کا ایک مستقل آیت پہلی آیت سمجھ کے پڑھنا ہے اور جو ہے آپ کو اس کو جس سمجھ کے پڑھنا ہے جس ہونے کے عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ کی اکراط مکمل ہوگی آپ کو پورا ثاب ملے گا لیکن اگر آپ نے عالام شریف تو پڑھ تو لیا شعرہ پڑھ تو لیا لیکن بسم اللہ پڑھا لیکن جو سمجھ کے نہیں پڑھا تو پڑھ لیا تو آپ فرماتے اس کی نماز کا ناقص ہے فلاں کان اغل و اغل اس کو پڑھتا ہو ہاں جی کان ہے تو لیکن جو ہے جو سمجھے بغیر پڑھتا ہوں تو کان صلات ہو ناقص ہے تو اس کی نماز ناقص ہے اولا تش مرو ثمرتاً کاملتاً تو اس کو فائدہ نہیں دے گا ثمرا یعنی فائدہ ل کوئی فائدہ نہیں دے گا مکمل اخروی کل قیامت میں یعنی پھر کل قیامت میں اس بندے کو مکمل اس کا ثمرہ اس قرات کا ثمرہ نہیں ملے گا یعنی بسم اللہ کا بھی پورا ثمرہ نہیں ملے گا پڑھا ہے جس سمجھ کے نہیں پڑھا اس اس کو پورا سم... بسم اللہ پڑھنے کا پورا ثواب اس کا نہیں ملے گا لہذا فرماتے ہیں بسم اللہ کو سورہ کا جز سمجھ کے پڑھیں ہاں جی جس سمجھ کے پڑھیں ایسے جو ہے بالکل چھوڑ دیں تو یقیناً آیا تھی چھوڑ دیا تو وہ تو ہاں جی وہ تو پھر باطل ہو جائے گا جانب اس کو چھوڑ دیں لیکن جو ہے پڑھیں لیکن جس سمجھ کے نہ پڑھیں تو بھی نہ جس سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے البتہ لیکن وہ پھل اس ایک آدمی عجیز ہے ایک آدمی کو ڈھانڈا ہے نہ ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں زبان نہیں چلتا اس کا نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو نہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ اور عجیز شخص اور ذیکل وقت یا وقت بالکل تنگ ہے کسی ہنگامی حالت میں ہونے کی وجہ سے تو اللہ کا را جی تو اس نے پڑھ لیا الفاطح تا صرف عالم شریف کو پڑھ لیا منفرد اخیلا جیسے سیلاب آ رہا ہے کوئی طوفان آ رہا ہے جہاں جی کوئی جان کو بہت بڑا خطرہ دشمن کا حملہ لیکن نماز نہیں پڑھا تو سر میں آپ نے جو ہے قرآد کا کچھ ایسا پڑھ لیا صرف الہم شریف پڑھ لیا صرف ایک تو صرف میں جو ہے کچھ قرآد چھوڑ دیں تو آپ کی نماز باطل نہیں پر میں پھر آج سے نے تو پڑھ نہیں سکا یا وقت شدید طا ہونے کی وجہ سے لوکرا اس نے پڑھ لیا فاتحہ تعالیٰ شریف کو منفرد اکیلا تو تو اس کو کافی ہے اسی پہ قرآ ہو جائے گی اوقرآباز یا الحم کا ببا سے سب پڑھ لیا پورا نہیں پڑھ پایا اور صورت نخرا یا الحم ہی نہیں پڑھا کوئی اور صورت پڑھ لیا جیسے نعتین نے پڑھ لیا مثلاً او آیت طویل یا الحم بھی نہیں پڑھا سورہ کوئی لمبی سے آیت پڑھ لی ایک آیت اور سلاس آیات قصرت یا سلاث تین آیاتن ہیں قصرت چھوٹی یا تین چھوٹی آیتیں پڑھی ہاں یہ بھی اس کو فرصت نہیں ہوا اس کا بھی فرصت نہیں ہوا الحم بھی نہیں پڑھا سورہ بھی نہیں پڑھا وقت اتنی شدیدہ ہیں ہنگامی حالت ہے جان بچانے کا مسئلہ ہے تو اس لمے اس نے الحمد سورہ دونوں کی جگہ پر سب بہا سبحان اللہ وحمد الحمد للہ وحل اللہ اللہ وحمبر اللّہ اکبر جس کا ہم تسبیہات اربہ بولتے ہیں یہ پڑھ لیا الحم و سورہ دونوں کی جگہ پر صُبحان اللّہ الحمد للّہ ولہ اللّہ اللّہ ولّہ اکبر پڑھ لیا ہاں جی یا یہ بھی نہیں پڑھا صرف تھوڑی دیر کھڑا رہا علم صلیحب پڑھنے کے لیے جتنے ٹائم چاہیے ابوق ہے بے مقدار کر یا کھڑا رہا مقدار قرآن عالم صلیحب پڑھنے کے لیے جتنے ٹائم چاہیے یہ پھر یہی کافی ہے مجبور موقعوں پر یہ سنتے ہیں اما عام حالت میں اگر آپ نے کرا چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہے